یہ شاید کسی دوست نے لکھا کہ مولا از اونلی اللہ آپ کا کیا خیال ہے اپنے مولانا کو مولانا کہنے سے آپ کسی کو مولانا بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے عام آدمی عام مولوی کو تو مولانا مولا نہ کہتے ہیں ہمارے مولا تو مولا ابھی کو بھائی بھائی مولا کیوں نہیں کہنا چاہیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاعر فرمایا کہ اللہ مولانا اور مولانا کا فرق ہے ارے میرے بھائی مولا کا معنی آقا ہوتا ہے مولانا کا معنی ہمارا آقا ہوتا ہے سمجھے مولانا کا معنی ہمارا آقا مولوی کا معنی میرا آقا مولا کا معنی آقا تو اس لیے میرے بھائی مولا میرے آقا نے اشار کر من کون تو مولا ان مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے جس کو مطلب آپ آپ کو پھر اللہ کے نبی کو بھی مولا نہیں مانیں گے تو اچھا ایک اور بات باتوں میں بات نکل نکالا مست بھائی آپ چلیں مولا نہیں تو علی کو علی تو مانتے ہیں کیا خیال ہے مولا چلو مولا نہیں آپ مانتے مولا, مولا علی کو تو علی تو مانتے ہیں نا تو مولا تو کام نام آیا اللہ کا علی جو ہے وہ تو اللہ کا نام بہت مرتبہ علی عظیم تو اس کا مطلب ہے آپ کسی کو علی بھی نہیں مانیں گے دیکھیے صرف رب کا نام ہے علی علی بھی میرے بھائی رب کا نام ہے اگر مولا رب کا نام ہے تو علی رب کا نام ہے تو اس لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا علم نہ ہو اس میں آدمی کے پھسلنے کا گمراہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے